شام کا پہلا سفر اور قصہ بحیرہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن بارہ سال کو پہنچا تھا کہ ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا عین روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر خزن و ملال کے آثار دیکھے اس لیے آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا اور روانہ ہوئے جب شہر بسرا کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نسرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا اور نبی آخر الزمان کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا چنانچہ مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے سومیا کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور پرنور کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا جامع ترمیسی میں ابو موسا اشاری سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائق قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی ملتفت نہ ہوتا تھا اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنے سومیات سے نکل کر ان میں آیا اور متجسسانہ نظر سے ایک ایک کو دیکھنے لگا یہاں تک کہ حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ہار سید العالمین ہاضہ رسول رب العالمین یب اللہ رحمتا للعالمین یعنی یہی ہے سردار جہانوں کا یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا راہب نے کہا کہ جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو اور شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں اور علاوہ عظیم میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کے شانہ کے نیچے واقع ہے راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا جب کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ موجود نہ تھے راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک ابر آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں اب کوئی جگہ سایہ کی باقی نہیں رہی آپ ایک جانب کو بیٹھ گئے بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو کہ کس طرح آپ کی طرف مائل ہے اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات اور علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے اسنا کلام میں جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے سات آدمی کسی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں راہب نے پوچھا تم کس لیے نکلے ہو رومیوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینے سفر کے لئے نکلنے والا ہے ہر طرف ہم نے آدمی بھیجے ہیں راہب نے کہا اچھا یہ تو بتلاؤ کہ جس شے کا زلجلال نے ارادہ فرما لیا ہو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے رومیوں نے کہا نہیں اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے اور یہ سات رومی وہیں بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں ابو طالب نے آپ کو ابو بکر اور بلال کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا راہب نے ناشتہ کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا بحقی کی ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ نے اٹھ کر آپ کی پشت مبارک کو دیکھا تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور مہر نبوت کو اس صفت پر پایا جو اس کے علم میں تھی